بھائی یہ سوال ہے کہ ایک شخص اپنے پودے کی قبر پر پتھر نصب کرنا چاہتا ہے اور اس پتھر پہ نام لکھنا چاہتا ہے نشانی وغیرہ نشان یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے قبر کو پکا کرے یا اس پر کوئی بڑا پتھر نصب کرے اگر عام سے کوئی چھوٹا پتھر ہے قبر کی نشانی کے لیے وہ رکھا جا سکتا ہے لیکن ایک خاص یہ سیمنٹ سیمنٹڈ پتھر ہوتے ہیں یا تختی جسے کہتے ہیں ہاں ماربل کے کچھ وہ جائز نہیں ہے اللہ علیہ